فجاللہ سو ہم نے کیا ہاں زمیر لوٹ رہی ہے کدھر کس چیز کو ہم نے کیا اس مسخ کو یہ جو چہرے ان کے بدل دیے تھے یا تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اس مسخ کو یا یہ کہ اس امت کو یہ جو بندر بنا دیے گئے تھے ان کو نکالن عبرت کا سامان بنا دیا نکال وہ چیز جسے دیکھ کر دوسرا عبرت حاصل کرے دوسرا آدمی سیکھے اس لیے اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں خود عبرت نہ بن جائیں دیکھتا رہے انسان آنکھیں کھول کے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو پھر آدمی حقیقت کی زندگی بسر کرتا ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات چالیس ہجری کے قریب کہی تھی اور اب چودہ سو چوبیس آ گئی ہے سوچتے ہیں چودہ سو پچیس آ گئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یہ کہے ہوئے پونے یعنی تقریباً ڈیر ہزار برس لیں اتنا گزر گیا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات اب بھی سو فیصد درست معلوم ہوتی ہے کبھی کبھی سوچتے ہیں شاید پیچھے جو تاریخ گزری ہوگی اس میں بھی یہ بات ہو دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تمہاری نصیحت کی بات کرتا ہے دھیمے لہجے میں نرمی سے اس کی تم نہیں سنتے وہ ان تم اتباک اللہ اور جو آدمی چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہو اور شور مچا سکتا ہو اور جذبات کی بات کرتا ہو اس کے پیچھے چل پڑتے اپنے متعلق فرماتے تھے کہ میں مطلب نرمی سے بات کرتا ہوں سمجھاتا ہوں میری نہیں مانتے اور میرے مخالفین جو جذباتی تقریریں کرتے ہیں اور جو چیخ چیخ کے نائک نائک کا ایک مطلب یہ ہے کہ جانوروں پر جو مقرر ہوتا ہے نا تو جانوروں کی نگرانی کے لیے تو اسے چیفنا پڑتا ہے ڈنڈے سے کام چلانا پڑتا ہے غصہ بھی اسے آتا ہے تو فرمایا تم ان کی مانتے ہو میری نہیں مانتے اب بھی یہ بات ہے مقرر کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ جذباتی تقریر کرے کہ اتنوں کو مارنا ہے یہ قتل کرنا ہے یہ چیز ہو گئی مسلمان ایسے پٹ گئے ایسے لوگ کہتے ہیں بھائی واقعی حقیقی لیڈر تو یہ ہے اور کوئی کہے کہ ان مسلمانوں کو ذرا ہوش ملاؤ سنبھالو انہیں انہیں کو کوئی تعلیم حاصل کریں کوئی پڑھیں پہلے جن قوموں سے ٹکر لینی ہے سائنس ٹیکنالوجی دنیا دنیاوی علوم میں اس کسی کسی, لیول، کسی درجے تک تو پہنچیں وہ انہیں نہیں راس آتا راس وہ ہوتا ہے جو جذباتی باتیں کرے اور تقریریں یہ ہے تو مانوی طور پہ مسق ہوتا ہے لوگ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ مثال بن جاتے ہیں دوسروں کی عبرت کے لیے اللہ نے بنا خجر اللہ ہم نے انہیں کیا کیا عبرت کا سامان بنا دیا لما بین یادیہ ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے سامنے سے مراد اس زمانے کے لوگ جو معاصرین تھے ان بندروں کے ان کے لیے بڑی عبرت کا سامان تھا وہ خلفا اور جو ان کے بعد آنے والی قومیں ہیں جو ان کے بعد آنے والی امتیں ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہ عبرت کا سامان بنا دیا کہ تم سوچو خدا کی نافرمانی کہاں تک لے جاتی ہے وہ مئوزن اور یہ نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے علمتقین ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھیں جانور پناہ آئے زندگی میں جانوروں جیسی زندگی نہیں ہونی چاہیے اور زندگی جب نہج پہ نہیں ہوتی تو پھر جانور پنا اس میں آ ہی جاتا ہے پابند نہیں نہ ہوتا کسی کسی چیز سے بندھا ہوا نہیں نہ ہوتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جانور پنا اس میں آ جاتا ہے مومن کی زندگی بڑی منظم زندگی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں کی تعلیم دی ہے مومن کی زندگی میں اس میں نظم ہے ضبط ہے مثلا کھانا پینا ہے کیا چیز کھانی ہے کتنی کھانی ہے کیا مقدار ہونی چاہیے اسی طرح سونا ہے اس کا بھی کوئی قاعدہ مقرر ہے کہ کتنا سونا ہے کتنی نیند مناسب ہے اور کتنی نیند کے بعد اٹھ جانا چاہیے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں لیکن جب زندگی میں نظم نہ رہے انسان کی تو پھر بڑا بڑا صورتحال بڑی تکلیف دے ہو جاتی